بسم اللہ الرحمن الرحیم صحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حسین موجود تمام خران گرامی میدان شہید میں موجود حران گرامی بغتم السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درج ہے کتابِ خلافت میں سے باب حد القذف میں ہیں بابر حد القذف تہمت اور بہتان لگانے کے بہتان تحمد لگانے کے حد کے بیان کے بارے میں اس میں ایک دوسرہ درس ہے اور یہی دو درسوں میں یہ کتاب یہ درس یہ چیپٹر یہ باب ختم ہو جائے گا تو اس میں کل جو ہے ہاں جی اس کے تفصیلات بیان باجان فرمائے سر سید علیہ رحمٰن کوئی کسی پر الزام لگاتے ہیں تو الزام کیسے ثابت ہوگا اس پر کتنا سزا کتنا کوڑا ہے ہاں جی اور پھر کون کون سے الفاظ بولیں کن الفاظ میں بولیں تو حدقہ ثابت ہو جاتے اور اس تفصیل سے بتا جائے اور آج آگے فرماتے ہیں ولو کان القاذف اور اگر ہو وہ الزام لگانے والے شخص کے الزام کسی پر اس کام کا بد کا کسی مرد پر یا خاتون پر الزام لگاتے ہیں تو حد الزام لگانے والے شخص سبین نابالغ بچہ ہو تو وہ جب اللہ تعادی حاکم اسلامی پہ واضف ہے اس کو تعدب کرے یعنی اس کے ساتھ تعدبی کاروائی کرے کچھ نہ کچھ سزا دے دیں اس کو تاکہ ایسا غلط کام نہ کرے جو حقی مسلات سمجھتے ہیں وہ لوگ گانے مجنون ہیں لیکن اگر وہ الزام لگانے والے شاہ پاگل ہے تو لے سال تو اس پر کوئی حد نہیں وہ حد دلق ہے اور کسی نے اگر کسی پر یہ الزام لگایا تو اس کا حد جو ہے اگر جس پر الزام لگائے وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کے جو وارثین نے وہ اس الزام لگانے والے سے حد کا مطالبہ قاضے کے پاس کر سکتے ہیں تو وہ حد القضب ہی ہے کا الزام تلاشی بہتان کا حد یورس و یورس اس میں چلے جاتے ہیں یعنی باپ پر الزام لگائے تو باپ فوت ہو جھکا تو بیٹا اس کا الزام اس کا قاضی سے حد کا مطالبہ کر سکتے ہیں اس طرح بیٹے پر الزام لگائے تو باپ یاد کا یا ماں بہنوں پر لگائے تو وہ فوت و جھکا تو اس کے دوسرے جو وارثین ہیں وہ اس کا جو ہے قاضی سے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور اس پر ہاتھ جاری کر سکتے ہیں حد القاضف الزام کا تہمد کا حد جو ہے یورسی اس میں چلے جاتی ہیں ولی وارث اور اس کے وارثین کے لیے حق ہے ان طالب الحد یہ کہ وہ حاکم سے طلب کریں امام سے طلب کریں حد شریک کو ان القاذف اس الزام لگانے والی شخص پر لیاویم ان کے باپ کے باپ پر الزام لگایا ہو ہاں کا باپ پر الزام لگایا تو اس کے اولاد اس سے حاکم سے طلب کر سکتے ہیں اور لیم یا ان کے ماں کا اورلمانارث ہو یا جس کا وہ وارث ہو گیا جس اولاد وغیرہ ہیں خوش بھی ہیں ہاں جی تو پھر جو جس پر بھی الزام لگائے اور وہ اس کے جو وارثین ہیں وہ حاکم اسلامی سے اور امام وقت سے جش سے سرکار ہے اس کے لیے حد کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو خود بہت ہو چکا جس پر الزام لگائے اس کے وارثین جو ہے اس حد کا وارث بنے گا اور وہ اس کا عدالت سے مطالبہ کر کے اس کو سزا دلا سکتے ہیں وہ لوگ معاف کرنے چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں سزا دلوانی چاہیں سزا دلا سکتے ہیں آئی علماتے ہیں وایج اور ساتھ ہی واجف یا حاکم اسلامی پر تشہیر القاظف جو شخص کسی پر الزام لگایا بختان لگایا ہاں جی ایسے کاموں کا پھر ثابت نہیں کر سکا چار گواہ پیش نہیں کر سکا تو کہا اس پر آسی کوڑے مارو ہاں فرماتے ہیں اچھی کوڑنے ماننے کے علاوہ اس کو تشہیر بھی کریں یعنی شہر میں گھمائیں پھرائیں اور لوگوں کو بتائیں یہ جھوٹا آدمی ہے اور انداز کی کسی قسم کی گواہی کسی کورٹ کچری عدالت میں قبول نہ کیا جائے اور اس کے صحیح چہرہ لوگوں کو دکھائیں تو واجب ہے حال الحاکم بت تشہیر یعنی اس کو تشہیر کرنا اس کو مشہور کرنا اس کو لوگوں میں بتانا قاضف الزام لگانے والے شخص کا تشہیر کرنا لوگوں میں اس کو گھمانا پھیلانا شہر میں پہلے زمانے میں ہم ہوتے تھے اس کو لوگوں کے حجور میں اس کے گلے میں جوتا وغیرہ اور بھی مختلف چیزیں ہیں جو اس کے بعد سے گلے میں ڈال کے گدھے پر الٹا سوار کرا کے شہر میں پھیلاتے تھے پہلے زمانوں میں ہاں جی تو ابھی وہ طرقہ ضرور نہیں ہے کسی بھی طرح سے اس کی تشہیر کرا سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں آج تو ہاں سے میڈیا کا دور ہے اس طرح سے بھی لوگوں کو کی چہرے سے اشنا کرا سکتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے اس کا پتہ لوگوں کو بتا دیں یہ ایسا غلط آجمی ہے جو لوگوں کی عزت آبرو سے کھیلتا ہے اور اس کو بہترین سزا دے دیا اور اس کی گواہی کہیں بھی قبول نہ کیا جائے اس لیے تشہیر کرتے ہیں تو یہ جوال الحاکم حاکم پر واجب ہے تشہیر و کاجب قاضی, قاضی کو تشہیر کرنا تاکہ لانی والمسلمان تاکہ مسلمان پرہیز کریں اجتناب کریں شہادت اس کے گواہی سے لیکن تشرکب کریں بعد آئیں حد دہ بعد اس کے حد جاری کرنے والے القصب اس کی اس تحفت کا توحمت کا اسی کوڑے کا حل لگانے کے بعد اس کو شہر میں بھی پھیرایا جائے ولاگر الحد القصبی الحدن اور اگر تکرار ہو جائے حد حدقص الحدین کسی شخص پر ہی یعنی نہیں اسی کوڑے کا الزام تراشی کا اسی کوڑے اس کو دفعہ لگ گیا قلم یہ انجزر لیکن یہ بات نہیں آیا پھر بھی الزام لگا رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں اور تجاوز کے الزام لگانے کا سلسلہ ہاتھ مارنے کے سلسلہ تجاوز کیا انسلا تین دفعہ سے زیادہ اس کو ہاتھ مارا ہاں جی اس کو اس نے اس کو پہلی دفعہ ہاتھ مارا الزام ثابت نہ کرنے سے پھر اس پھر, پھر پھر کیا پھر کیا تو وہ جب دو تو پھر اس بات باخ آدمی کو قتل کرنے واجب ہے ہاں جی تین دفعہ سے گزارنے کے بعد اس کو قتل کریں چونکہ یہ بندہ جو ہے آنے لوگوں کے عزت آبروز سے کھلتا رہتا ہے تو تین دفعہ ہاتھ مارنے کے بعد اب چوتھی دفعہ پانچویں دفعہ ہو گیا تو اس کا حکم قاتل ہے آگے یہ جو الزام کسی پر لگائے ہیں یہ جو ہے یہ الزام معاف بھی کر سکتے ہیں جس پر الزام لگائے وہ معاف کر سکتے ہیں معاف کرنے سے اس کو ہاتھ نہیں لگے گا لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگے گا لیکن اس کی گواہی قبول پھر بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے الزام لگایا ولو حل مغزوف ہوا کر معاف کر دیں جس کے جس پر الزام لگایا ہے وہ ان القاضف الزام لگانے والے شخص سے معاف کریں تو سقاط الحد تو سے شرعت جو اچھے کوڑے لگنا تھا وہ ثابت ہو جائے گا غلط اقام القاضف و بینتاً مسد کا درد صفات القبول سقاط الحد اس کا مطلب یہ کہ وہ جس نے الزام لگایا کسی پر ہاں جی حیاس اس کام کا میں خاتون پر مرد پر اور اس نے چار گواہوں سے اور جرم کو ثابت بھی کیا چار گواہ عادل چار گواہ ہاں جی اس نے پیش کر دیا اور انہوں نے بھی گواہی پورا پورا دے دیا اور جس نے اس گواہی کو قبول بھی کر لیا نے قبول بھی کر لیا تو ایسی صورت میں پھر اس الزام لگانے والے پر اب ساتھ جاری نہیں ہو کیونکہ اب یہ اس کا الزام نہیں ہوگا اب یہ واقعے میں اس بندے نے وہ جرم کر دیا تو جس کے بارے میں اب گواہوں سے جرم ثابت ہے اس کو کوڑا لگے گا یا سو کوڑا لگے گا ہاں اگر وہ غیر شادی شدہ ہے شادی شدہ ہے تو اس کو سانسار کرے گا چونکہ اب گواہوں سے الزام لگانے والے نے اپنے الزام کو ثابت کر دیا تو اب اس پر کوڑا لگے گا والا آکام اگر کھڑا کر دے قاض الزام لگانے والے شاید بہینہ تن ایسی گواہ یعنی چار گواہ مصدقہ تصدیق شدہ سچ ہاں جی شدہ چار گواہ موصوبتاً صفات القبول اور یہ لوگ یہ گواہن ہیں ان صفات سے جو جن کی گواہی قبول کیے جاتے ہیں یعنی ایماندار ہے جھوٹے لوگ نہیں ہیں ہاں جی اور سچے لوگ ہیں معاشرے میں بدنام لوگ فاسق و فاضل نہیں ہیں ہاں جی تو پھر جو ہے اس کی گواہی یقیناً قبول ہوگا اس نے ایسے چار گواہ پیش کر دیا تو سا قطل حد تو اس شرح سے جو ہاتھ کو اسی کوڑے لگنا تھا وہ ہاتھ اس سے ثابت ہو جائے گا اس کو نہیں لگے گا آگے وہ یم بغان یقون حد القصب آگے فرماتے ہیں اور لازم حد قذف ہو معاشیاب لباس قذب پہلے کہا تھا نا مردوں کا تو حد اچھا حیاس کا منہ میں اس کا کپڑا لباس قمیص اتار کر ہاتھ مارنے کا حکم ہے یہاں حد قذف میں قمیص نہیں اتاریں گے تو یم بغان یقون حد القصب اور ہاں حد قذب ماسیابی سیافتے کپڑوں کے اندر ہو ایک, ایک قمیض شلوار اس کے اوپر ہو قمیض بھی ہو شلوار تو پیرے بھی تھا قمیض بھی پہنا کے رکھیں متوسط اور درمیانہ رفتار میں ماریں اللہ یہ اب کہ اس کے یہ سزا کی سختی نہ پہنچیں حد جنا فی شدت میں سختی میں حد ذنا کی سزا کے تعاون حد تک نہ پہنچے اس سے تھوڑا ہلکا ہو لہذا اس کو کپڑا بھی پہنے کے کمی شلوار بھی پہن کے اس مرد کو اور ساتھ ہی اتنا زور سے نہ ماریں جس طرح حیاسو کا میں ماری جاتی ہے متوسط انداز میں ماریں ہاں معاشیا بھی کپڑے کے ساتھ ماریں متوسطتاً اور درمیانہ انداز میں ماریں بہت زور زور سے نہ ماریں لے اللہ یہ الگ تاکہ یہ حد کی جو ہے شدت نہ پہنچے ساتھ ہی حد جناف شدت شدت میں حدِ جناق نہ پہنچے وہاں تھوڑا سا زور سے مارا جاتا ہے یہ حدِ قدر کسی پر الزام تراندی کا مسئلہ ختم ہو گیا ابھی آگے جو ہے اگر کسی بادباہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے بارے میں جو ہے بد زوانی کرے یا امبیاء الحمد کسی کے بارے میں بدزوانی کرے ان کو برا بلا کرے ان کو جو ہے سب و شتم کریں تو پھر اس کا کیا حکم ہے فرماتے ہیں وہ منصب و نبی صلی اللّہ علیہ وسلم جو سال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علم برس کو گالی دے آپ کو بورا ولہ کہیں اب عہد من یا العامبیا الہی میں سے کسی ایک کو بورا ولہ کرے اس کو گالی دے سب شتم کریں تو ہم امبیا علیہ وسلم تو اللہ اور یہ گالی دینے والا سب و شتم کرنے والے شخص نہ من الماجانی پاغل لوگوں میں سے نہیں ہے یا ٹھیک ٹھاک جو ہے عقل و شکر والا آدمی ہے تو وہ قتل ہو تو واجب ہے اس بد بخو قتل کرنا کہ اس بات من ہر و شاعظ پر سامیہ ہو جس نے سن لیا جس نے سن لیا کہ یہ بندہ اللہ کے بیرنوی پر غالم گلوش کر رہا ہے جس نے سنا اس کو و شخص کو مارنا واجب ہے لیکن کب لم یقن اگر نہ ہو اس کو مارنے میں علم یقن فی خوف کر دی اس نے اس کو توجہ اس کو اس بد آدمی کو قتل کر دیا لیکن اس کی آواز میں خود کو قتل کرنے کا خوف نہ ہو لم یقن اگر نہ ہو ہی اس کو قتل کرنے میں خوف وقت خود کے قتل کا خوف نہ ہو اور مال یا خود کے مال کو نقصان پہنچانے کا خوف نہ ہو اور ذرع نیلحقل یا کوئی اور نقصان جو اس کو پہنچے ایسا کسی نقصان کا بھی خطرہ نہ ہو اور من منالمسمن یا خود کو تو نہیں پہنچ رہے ہیں یا کوئی اور یا اولا ہادن منار یا مسمانوں سے کسی اور کو بھی اور کے قتل یا اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا خوف نہ ہو تو اس صورت میں آپ جس نے بھی سن لیا اس کو اس کو قتل کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا پیارے نویر المبیا کو غلام گلوش کرنے والے کے لیے ہاں جی اگر وہ پاگل نہیں ہے تو اس کو سزا دے دو اس کو قتل کرو لیکن شرط یہ ہے خود کو خوف نہ ہو اس کو قتل کرنے کی صورت میں اس کی مال جان کا اور دوسرے مجمانوں میں سے کس کسی کسی کے جان مال کو خطرہ نہ ہو تو اس کو قتل کرنا واجب ہے جس نے سنا ورنہ حاکم تک شکایت پہنچا دیں گواہوں سے وہاں اس کی جرم گواہ کے ثابت کریں پھر حاکم اسلامی اور عدالت جو ہے حکومت اس کو سزا دے گا تو کسی بندے کو نقصان نہیں ہوگا آگے فرماتے ہیں وہ واجب, واجب ہے قاتل و قتل کرنا مان دانوتا اور وہ شاید جو نبت کا دعویٰ کرے اللہ کے پیارے نبی کے بعد خود کے نبی ہونے کا کوئی دعویٰ کرے تو اس کا قتل کرنا واجب ہے کب بعد نبی صلی اللہ علّہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد اگر کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے تو ہاں جی اس کا قتل کرنا واجب ہے لیکن کب ولم یقن جو ہے مجنون جو اللہ علیہ وسلم جو شاید نبوت کا دعویٰ کرے پیارے نبی کے بعد اس کو قتل کرنا واجب ہے لشا یہ ہے لم یکن بنوں پاگل نہ ہو پاگل نہ ہو سید صحیح دیہانجر والا ہو او اولاً یا اپنے بولا میں نبی بول ہوں اور اس کو تعویل کرتے ہیں نبی اللہ کی طرف سے وہی ہونے والا نبی نہیں ہے چونکہ نبی کا ایک معنی نبا سے خوال لانے والے کے معنی میں, میں خوال لانے ہوں میں فلاں شاہ کا خوال لانے والا ہوں فلاں شاہ کا خوال رسان ہوں ایسا کوئی تعویل کر کے بولنے والا ہے تو پھر وہ سر میں اس کو ہاتھ نہیں لائے گا یعنی ایک بندہ سجمش اللہ پر نبی پر کے بعد جو ہے اپنے نبعت کا دعویٰ کرے تو پھر اس کو سزا ہوگا اس لیے فرمائے والم یقن مضمون اور یہ شاید جو رسول النبی صلی اللہ نبعت کا دعویٰ کریں یہ پاگل نہ ہو او معلوم یا تعویل کرنے والا نہ ہو یعنی اپنے بعد میں کوئی اور تشریح تفصیل کریں جس سے نبی ہاں جی اللہ کی پیارے نبی کے بعد خود کے نبی ہونا جو اللہ تعالیٰ سے جس پر وہی ہوتی ہے ہاں جی وہ معنی سمجھ میں نہ آ جائے بلکہ کوئی اور تشریح کرے معقول تشریح کرے جیسے بولے میں نبی یعنی میں فلاں شاست لے کے آنے والا ہوں ہاں ایسا گزشتہ لوگی معنیٰ کے تحت بولیں مثلاً اس کو وہ نہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا لیکن جو بندہ سیریسلی رسول اللہ کے نبوت کا دعویٰ کرے گا ہاں جس طرح بولتے ہیں مرزا احمد جو ہے قادیانی نے کیا تھا تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے تو یہ جو ہے اللہ کے پیار انبیاء علیہ السلام کی توہین ان کی جو ہے ہاں جی سب و شتم کے سر میں یہ سزا ہے تو الحمدللہ یہ دراصل باب و حد قزم بھی ختم ہو گیا اور کل انشاءاللہ ہم بابِ باب سرقاک میں ہیں چوری کے بیان میں ہیں انشاءاللہ خال اللہ پڑیں گے